طالع سعید خوش نصیب ترین کئی لوگ ستاروں کے ذریعے نام کے ذریعے یا عدد کے ذریعے طالع معلوم کرتے ہیں قسمت اچھی ہے یا بری قسمت میں مالداری ہے یا غریبی قسمت میں عروج ہے یا زوال پھر ان کے گمان کے مطابق بعض لوگوں کا طالع بلند ہوتا ہے اور بعض کا منحوس حضرت علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں عجیب نقطہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ جس مسلمان کو استخارہ اور اس کی دعا نصیب ہو گئی بس وہی طالع بلند یعنی خوش نصیب ترین انسان ہے وجہ یہ کہ مومن کی خوش نصیبی اور خوش قسمتی دو چیزوں میں ہے نمبر ایک توکل نمبر دو رضا بالقدر جب آپ نے ہر کام سے پہلے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگی تو ثابت ہوا کہ آپ کے اندر توکل ہے آپ کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے اسی لیے صرف اسی سے خیر مانگ رہے ہو اور استخارہ کے بعد جو کچھ ہوا اس پر دل مطمئن کہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا اچھا کیا تو یہ تقدیر پر راضی ہونا ہو گیا بس یہی خوش بختی کی علامت ہے